أعوذ بالله من الشيطان الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. دعا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. نريد أن أتوار إليها واليكا ومتعي سلسلة 10 فو. أصول إطلاقاتي أخذ درس أفضلاتي خطمتنا في الشيطان. ومتعي ہماری بات جو ہے اس اسرتقاجہ کے آخری آبا سے پہنچا ہوا ہے اور پچھلے درس میں درس نمبر بیالیس میں آپ لوگوں کو سعال نقیر منکر کے بارے میں مختصر آرائز پیش کر چکا تھا اور آج درس نمبر تینتالیس میں آپ حضرات کو شراط اور میدان کے بارے میں مختصر آرائز پیش کر رہا ہوں حضرت شاشر محمد نروش اصل اعتقاد میں فرماتا ہے ویجب واجب ہے انتا تقیدہ اے بندے مومن تو مضبوط عقیدہ رکھے نے اعتقاد میں ناولوں کو بتایا ایک اعتقاد عقدن سے ہے یعنی گرہ باننے کے معنی میں یعنی وہ تمام ماننے والی باتیں وہ تمام چیزیں جو آپ نے دل کے ساتھ گرہ باندھ کے رکھنا ہے اور ایک لمحے کے لیے ان اعتقادی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے خارج سے نہیں کرنا اور ان کے بارے میں ذرا برابر شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا ہے اپنے اس پر مضبوط عقیدہ رہنا ہے تو انہیں اعتقاد رہنے والی چیزوں میں دل و جان سے قبول کرنا ضروری ہونے والی اعتقادی امور میں سے ہاں چوکی جی قرآن پاک آیات سے بھی ثابت اعتقاد امور میں سے ایک جو ہے پول سراج سے گزرنا اور حساب کتاب میزان اس پر ہمارے اعتقاد کے بارے میں تو حضرت شاہ سے خلمت وجب واجب ہے انتا تقیدہ اے بندے مومن تو مضبوط اعتقاد رکھے کس بات پر اس بات پر کہ سوال المنکر والنکیر نکیر ننگیر اور منکر کا سوال ان کا آپ سے کچھ سوالات ہونا جو کہ آپ سے مختصر سوالات کے بارے میں آپ کو اضافہ بتایا اور اس کے بعد سناتے ہیں وہ سراتہ اور پورے سرات سے بھی گزرنا ہاں جی اور اعمال کا تولا جانا میدان کے تازو کے ذریعے ول اور اعمال کا حساب کتاب پورا پورا ایک ایک ذرائی کے برابر نیک عمل برے عمل کا بے حساب کتاب ہونا والجنت اور بحش میں داخل بحث کا وجود و اور جہنم کا وجود یہ سب بھی قیمت کے اسی قہمت کے اس ماحول کے حساب سے اس شکل و صورت میں عالم اخرت کے من غیر تعویلین بھی دنیا کسی تعویل اور توجہ موجود ہے اور ان سب پر اعتقاد رہنا ضروری ہے تو اس میں سے جو ہے ایک اہم اعتقاد فرمایا سرات ہے اور میدان تو سرات کے بارے میں حضرت ہاں جی سنی فرمایا آپ کو سرات پر اعتقاد رہنا واجب ہے اب سرات سے سرات کے معنی راستے کے معنی اور پل کے معنی میں جس طرح ہم سے الحم شرم بت سرات المستقیم اے اللہ میں سیدھے راستے کی طرف رہنما فرما تو یہاں شراط سے مراد ایک پول مراد لیا ہے اور وہ پول سے مراد کون سا پل وہ پل جو جہنم کے اوپر سے ہے دنیا میں ہمارے پل جو ہے پانی کے اوپر بنائے جاتے ہیں ہاں جی لہکن قیامت کا یہ پول جو ہے جہنم کے اوپر سے اور یہ جو ہے یہ پل جس کے بارے میں عادیث میں آیا فرمایا یہ کہ باریک گزرگاہ ہے ہاں جی گزرنے کا ایک طرح سے سم قیامت کا فرمایا وہ انسانی بال کو جو ہے نو حصوں میں چیر کر چیر لیں تو کتنا باریک ہوگا تلوار کے دہار کتنا باریک ہے اے ایک باریک پل سے آپ نے گزرنا ہے تو فرماتے ہیں اس پل سے جو ہے کچھ لوگ بجلی کے رفتار سے گزریں گے کچھ شاید اس سے بھی تیز رفتار میں گزرے کچھ تند تیز ہواؤں کے رفتار پہ گزرتے ہیں کچھ جو ہے گھوڑے کی تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے کچھ دوڑتے ہوئے کچھ عام نارمل چلتے ہوئے کچھ فرماتے ہیں ریتے ہوئے اس پل سے باہر گزرنا ہوگا لیکن کچھ کچھ لوگ بس اسی طریقے سے بھی وہیں سے گزر جائیں گے اور جو کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں گزر پائیں گے تو وہ فرماتے ہیں اسی پل سرات سے وہ نیچے جہنم میں گر جائیں گے چونکہ نیچے جو گریں گے پانی نہیں ہے جہنم میں تو سرات کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ مریم آدم نمبر بہتر علماء کی تشریح اور تفصیل میں اگر آپ قرآن پاک کے کسی کے بعد تفاصر ہے تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مریم میں آدم نمبر بہتر میں وہاں اللہ فرماتا ہیں کہ وہ ان من کم اللہ و ان تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو پورے سرات تک گزرنا ہوگا وہ ان میں ان کو تاکیت کے ساتھ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر پولیس رات سے گزرنا ہوگا کہنا ربی کا حتموزیہ اور یہ تیرے پروگار کا اٹل فیصلہ ہے حتمی فیصلہ ہے کہ سب کو وہاں سے گزرنا ہے سمنون جلدینت تکاؤ پھر ان لوگوں کو جنہوں نے تغائی لائی اختیار کیا ان کو ہم نجات دیں گے ان کو ہم اس پل سے نیچے گرنے نہیں دیں گے نظر ظالمین فیا لیکن ظالمین کو وہاں سے منہ کے بل گر پڑیں گے اور ان کو ہم اسی حال میں رہنے دیں گے کیونکہ وہاں سے جب گریں گے جہنم میں گریں گے ان کو اسی حال میں گرنے دیں گے تو حسین گرامی یہ کہ پل ہے جس سے گزرنا ہے سب کو گزرنا ہے مولا امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں مولا کیا آپ لوگ بھی وہاں سے گزریں گے فرمایا ہاں کوئی نبی نہیں ہوگا کوئی وسیع کوئی جانسی انعام مومن کافی سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا لیکن جب ہم وہاں سے گزریں گے تو جہنم کے آگ کے شولے خاموش ہوں گے امام نے یہ فرمایا جب ہم گزریں گے تو جہنم کے آگ کے شولے جو ہے اوپر اڑ رہتے وہ خاموش ہوں گے تو جتنا وہاں سے وہ تیزی سے گزرے گا اتنا اس کے لیے تکلیف نہیں ہوگا اس لیے فرمایا جو ہے یہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے اتنے باریک ہیں فل سے گزرنے کے لیے انسان کے اندر علماء اخلاق فرمایا ہے اخلاص سے عمل سب سے زیادہ جس میں داخل ہے فرمایا انسان کے اخلاص پر ہونا عمل کا صرف اللہ کے لیے ہونا نیک اعمال کا پھر صرف اللہ کے لیے انجام دینے کے بعد پھر اللہ کے لیے باقی رہنا جب تک دنیا میں ہے اس عمل پر کسی کار کسی کے ساتھ نیکی کیا کوئی مالح نے کوئی بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا کوئی بڑا مسجد بنایا خانقاہ بنایا ہسپتال بنایا معاشرے میں لوگوں کے لیے مخود کے لیے کوئی بھی بڑا سا بڑا کام کیا لوگوں کے لیے خدمت کیا یتیم خانہ بنایا مکتب بنایا چلایا آپ نے کتنے بھی بڑے سے بڑے کام کیا وہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے انجام دے ان میں ذرا بربر لوگوں کی طرف سے شکریہ تاکہ لبس کا بھی آپ انتظار نہ ہو بس صرف اور صرف اس کاغذات کے لیے داخل انجام دیں جو بھی عمل آئے انجام دے نماز و روزہ ہو و زکوٰۃ ہو کوئی بھی نیک کام انجام دے اس میں کسی قسم کی دکھاوا نہ ہو ریا کاری نہ ہو اور جب نہ ہو بلکہ خلوص کمال خلوص ہو حال کمال خلوص ہو اور, اور جتنا آپ کو اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا خلوص ہوگا للاحیت ہوگا فرماتی سراج سے گزرنا آسان ہو جائے گا فرمعلم اخلا نے لکھا ہے بھئی جو اس اخلاص کا منزل سب سے باری ترین منزل ہے خلوشیت کا منزل سب سے باری ترین منزل ہے اعمال میں عمل کرنا آسان ہے اللہ کے لیے کرنا پھر مشکل ہے عمل کرنا آسان ہے اللہ کے لیے کرنے کے بعد اللہ کے لیے باقی رہنا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرنا لوگوں کی طرف سے مداح نہ ہو تو آپ کو ہاں جی غصہ نہ آنا آپ کے اندر سے تکلیف محسوس نہ ہونا لوگ قدر نہ کریں تو آپ کو پریشان نہ ہونا آپ کے نیک عمل کا تذکرہ نہ ہو تو آپ پریشان نہ ہونا آپ نے بس صرف اور صرف رب کے لیے داخل انجام دیا بچاؤ اور اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دیں لوگوں کی رازگی ناراضگی اور راضی, راضی سے آپ کو کوئی سرکار نہیں تو اس طرح جو ہے ہمارے اعمال میں جتنا فرماتے خلوص زیادہ ہوگا جتنا للاہیت زیادہ ہوگا کوئی بھی نیک کام آپ کریں گے اتنے آپ کو پولیس رات سے گزرنا آسان ہوگا یہ مبارک آئے جو قرآن کی آپ نے اس میں غور کرنی تاخیر کے ساتھ فرمایا اللہ نے فرمایا ہوا ان میں ان کو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو پولیس رات سے گزرنا ہوگا ہاں جی پہلے یوں تاکہ صرف میں کان علا ربی کا حت من ماضی ہے اور یہ تیرے پروردگار کا اٹل فیصلہ ہے حتمی فیصلہ ہے ہو سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا اس باریک پل سے ہاں جی پھر یوں سمجھ تار سے گزر رہے ہیں اور کتنا باریک تار سے جب انسانی بال سے بھی باریک ہو اور حرمایہ کی شمو نت جلدی نہ تکاؤ پھر ہم اپنے ہم سے ڈرنے والے تاخلی طغا اخلی تغوا کا کم ترین مرحلہ کیا انسان کو کم سے کم واجبات سختی سے عمل کرنے والا ہو حرام چیزوں سے سختی سے احتناب کرنے والا ہو پھر بات کو انجام دینے کی تعلیم امکان کوشش کرنے والا مقروحات سے بجنے کی کوشش کرنے والا اور اس کے عقائد صحیح ہوں تو یہ ایک طوع کی منزل پر پہنچ گیا ہے یہ مندر تو کم از کم یہ شری انسان کے اندر ہو تو پھر وہ تاوا کی منزل پر آئے گا اور وہ پولیس راج سے گزر جائے گا اللہ کے وعدن حرمۂ فر تو یہ کہ جو ہے الفلسراعت سے گزرنے کے لئے ایک تو اعمالِ صالحہ کی ضرورت ہے گناہوں سے اجتناب کی ضرورت ہے اجہاں نگر میں پھر جو ہے اس کے اندر امچے عمل کے اندر خلوصیت کی بھی شرط ہے جو بھی عمل انجام دیں گے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لو کوئی صدقہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے ہو کوئی بھی نیک عمل خصوصاً جو لوگوں سے وابستہ اس کو انجام دے انسان کو زیادہ تر ان میں احسان جتانے کا پہلو زیادہ آتا ہے ان سے سختی سے اس کریں تو یہ آپ کا نیک عمل آپ کو پول سرات سے گزرنے میں مدد دیں گے اور اس پول سرات سے گزرنا یقینی اور ہمارے عقائد میں سے کی وجہ سے ہاں جی قرآن پاک آیات میں سے کی وجہ سے ہم نرواشی جو ہے خوش نصیب لوگ ایک دعا ہر جن اسلامی کتاب میں آیا ہوا ہے عدیث کتابوں میں لیکن پڑھتے صرف ہم لوگ ہیں <تصفح> ہمارے اردو میں پاؤں کو مسئلہ کرتے جو دعا پڑھتے ہیں وہ اسی پل سرات کے سے سر گزرنا آسانی کے لیے پڑھتے ہیں اس میں دعا کرتے ہیں. اللہم یا اللہ اللہ ثابت قدم میاں تو میرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے ثابت رکھے ثابت قدم رکھے اللہ سراعت پل سراط پر اللہ پور اس رات پر میرے پاؤں پھسلنے نہ دے کیونکہ وہاں سے پاؤں پھسلے گا تو جہنم کے آگ میں گرے گا ہاں جی اور اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ نظر ظالم نفیہ جیسے ہاں جی ظالم وہاں سے گریں گے تو, ہاں جی تو ہاں ان کو ہم اسی حال میں وہاں رہنے دیں گے وہیں پڑے رہنے دیں گے آیت کہ نظر الظالمین ہم ظالم کو چھوڑیں گے چھوڑے رکھیں گے وہاں پہ جسے کہ وہ کے بل گرا ہوگا اسی حالت میں پڑے رہنے دیں گے تو ایک کتنا مشکل مرحلہ ہے آزاد میں آنکھ کوئی مذاق نہیں ہے جہنم کے آنکھ کوئی مذاق نہیں ہے قرآن کے رہیں سر ناز مرسلاد میں وہاں سے جو آنکھ کی چنگاریاں اڑتی ہیں چنگاریاں قرآن کے ہیں کل قصر بڑے بڑے محلات کے بانن ہیں جمالت سرخ،, سرخ اونٹوں کے برابر ہے وہاں سے جو چنگاریاں اس کے دور دور تنگیر جاتے ہیں نا. وہ حرمایہ وہ جو ہے محل کے برابر ہے سرخ اونٹوں کے برابر ہے عرب میں سرخ سب سے بڑا اونٹ ہوتا ہے تو جب وہاں سے نکلنے والے چنگاریاں اتنا عظیم ہو تو آنکھ اتنا عظیم ہوگا زیا جہنم مزاح نہیں اللہ نے قرآن ہمیں جہنم سے بہت ڈرایا عد النار اللہ تعید الل کا فرمایا اس آنکھ سے ڈرو جو کاخروں کے لئے ہم نے تیار کیے فرمایا بخوض الناس والا جس کے جو ہے ان انسان ہوں گے اور, اور اور پتھر ہوں گے ہاں جن بوتوں کی انسانوں نے پرشش کیا تھا اسی پتھر سے آنکھ نکلیں گے انسان کے جسم کے اندر سے آگ نکلیں گے اور آنکھ کے بیچ میں ہوں گے تو آ جان جہنم سے پوری سرات سے آسانی سے گزر جائیں گے تو ہم بیش کی طرف پہنچیں گے اگر پوری سراج سے نہیں گزر سکا تو جہنم میں گریں گے جیسا نے فرمایا ورنظر ظالمین ورنہ ونونت الزینت تقوال اہل تغباء کو اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کے اطاعت میں رہنے والوں کو اللہ پر لبے کہنے والوں کو اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو یہ دنیا کے چند زندگی اللہ کے اعتبار میں گزارنے والوں کو تو ہم نجات دیں گے اس کو ہم گرنے نہیں دیں گے لیکن وہ نظر اس ظالمی فیاد جیسے جیسے لیکن ظالم کو ہم چھوڑ دیں گے جو کہ وہاں سے پل سے منہ کے پل گر جائیں گے تو اس کو اسی حال میں ہم جہنم میں رہنے دیں گے پڑے رہنے دیں گے تو یہ کتنی تکلیف دے بات الجان گرامی میں اپن تفنی کر رہا ہوں قرآن کے آیات بتا رہا ہے سرج مریم کی عائد میں اسی سرات کے بارے میں یقین کے ساتھ بد بھرمایا اس لیے ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں یہ دعا بھی اس بات کے ثبوت ہے کہ پل سرات سے گزرنا ہے ہر سرات میں گزرنا ہے وہاں سے جتنے آپ کے عمل اچھے ہوں گے جتنے آپ کے عمل میں خلوصیت ہوں گے آپ کے عقائد اچھے ہوں گے آپ اس پل سے تیزی سے گزریں گے اور جتنا آپ تیزی سے گزریں گے اتنا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف بحث ہے تو یہاں دعا کہتے ہیں ہم اللہم یا اللہ میں اللہ صبت قدم یا میرے دونوں پاؤں کو ثابت قدم رکھے اللہ سراۃ پلے سراعت پر یوں اس دن تو سب تفیل اعدم تو بہت چھ کے پیروں کو پھسلا دیں گے پھسلا دیں گے و تو ذل و تو سب تفیل اعدم بہت چھلوں کے پاؤں کو تو ثابت قدم رکھیں گے و تو ذلفیل اعدم اور بہت چلوں کے پاؤں کو تو وہاں سے پھسلا دیں گے تو کن کے پاؤں کو وہاں سے ثابت قدم رکھے گا قرآن نے فرمایا کہ مطین کو ہم وہاں سے نجات دیں گے جن اس کے پاؤں کو ہم ثابت قدم رکھیں گے جنہوں نے اپنی زندگی یہ چند دن اپنے اعتط و فرم بنداری میں گزارا ان کو ہم وہاں سے آرام سے گزار دیں گے ان کو نیچے گرنے نہیں دیں گے جتنے اس کے عمل آشے ہوں گے اس نے تیز رفتاری سے وہاں سے گزرا گزر جنگ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو حدیث معصومین بنا نے فرمایا کوئی بجلی کے رفتار سے بھی تیز رفتار ہے روشنی کے رفتار پہ چلے گا وہاں سے گزر جائے گا کوئی جو ہے تیز گوڑے کے رفتار پہ کوئی تند تیز طوفانوں کے رفتار میں کوئی دوڑتے ہوئے کوئی چلتے ہوئے کوئی رینتے ہوئے ہاں جی اور کوئی بیچارہ وہاں پل پر چڑھتے ہیں نچنگ کے جاتا ہے اللہ حمل ہمارے جسم میں ہر کس طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم کے آغاز آپ ہاں برداشت کریں تو آزان گرہ ہمیں جو ہے پولیس رات سے گزرنے کے لیے آپ کے پاس جتنا اچھے عمل ہو جتنا آپ اہل تقوا ہو آپ کامیاب ہوگا آزان گرامی دیکھو ہمیں میرے جو آپ سب جو مخاطبین آپ میں سے کسی کے عمر میں پندرہ سال بیس سال سے کم نہیں ہوں گے ہاں جی کم سے کم عمر جو ہے یہ ہماری کلاس سننے والے تمام برادران خوان کی عمر بیس سال کے قریب ہوں گے یا بیس سال سے زیادہ ہوں گے آج کل کیا اوسط عمر آپ دیکھ لیں تو کتنا ہے ستر سال جو ستر سال ساٹھ اور ستر کے بیس کا ہے جب ہمارے عمر میں سے بیس سال تو یقیناً گزر گیا آگے پچاس سال ہے یہ پچاس سال جی اگر آپ اسی بیس سال کے بارے میں ذرا فکر کریں ذرا پیچھے موڑ کے دیکھیں ذرا اپنے گھروان میں جائیں کے دیکھیں یہ عرصہ آپ کو کتنا لگتا ہے یہ عرصہ تو چند لمحہ لگتا ہے جس طرح قرآن نے بھی کہا کل قیامت میں لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے قیامت اس دن کو دیکھ کر ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا عرصہ تو قرآن کے اشیا تناؤزا ہا, ہا تو انسان کہیں گے اللہ ہم دنیا میں ایک صبح یا ایک شام رہا ہے یعنی یہاں اگر ہم سو سال رہیں گے تو قیامت کا ایک صبح یا ایک شام کے برابر ہوگا اس دن کی کیونکہ قرآن نے کہا اس دن کے جو ہے مدت دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوں گے قیامت کے ایک دن یہاں کے ہزار ایک سال کے ایک ہزار سال کے برابر ہیں تو اس لیے یہاں کے جو یہ پچاس سال اگر ہم اللہ کے اعتبار میں گزار دیں ہاں جی اللہ کے ناقرمانی نہ کریں ہلکم از گناہوں سے اشتناب کریں نیکیاں جو کچھ آپ سے توحیق ہوتے کرتے رہیں گناہ کیا گناہ یہی اللہ نے جن چیزوں کو واجب کرا دیا ان کو ان پر عمل کریں ساختی سے جن چیزوں کو حرام کرا دیا اس سے ساختی سے اجتناب کریں اور قری شرک اور قبریا شرکی آبی عقائد سے اپنے آپ کو کو پاک رکھیں ایسے عقائد جتنا ہو سکے عقائد کو بامعارفت عقیدہ عقائد پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں کتابوں کے بارے میں آسمانی انبیاء عیمہ علیہ السلام الربیت علیہ السلام ان سب کے بارے میں ایک سچی عقیدہ اور بامعارفت عقیدہ پیدا کریں تو یہ سچے عقائد اور جو ہے اور نیک اعمال ہیں جو ہمیں پولیس سے گزارنے میں مدد دیں گے ہاں جی وہ گزارنے میں مدد دیں گے اور یہ بھی آپ نے اگر حدیث میں متعین فضل الفیت کے درست میں آپ نے مکان بار بار پڑھ چکا ہے پولیس سراعت سے گزرنے کے لیے پولیس رات پہنچنے سے پہلے وہاں پر آرا نامی جگہ پہ کچھ ہوں گے وہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے پہچانیں گے اور ایک جگہ ہوگا علیہ فرماتے ہیں پیابر فرماتا ہے جو ایک جگہ ہوگا وہاں سے کوئی نہیں گزرے گا جب تک اس کے پاس علی علیہ السلام کی محبت کا پروانہ نہ ہو محبت کا پروانہ نہ ہو تو وہ پولے سرات سے نہیں گزریں گے اس سے معلوم ہوا اہل کی محبت اور مادت بھی ہمیں پولی سراعت سے گزرنے میں مدد دیتی ہے پانچ و میں شامل کا مسافر معلوم کرسی کے بعد اہل بیت کی مدت محبت, محبت کا پروانہ نہ ہو تو وہ پولے سرات سے نہیں گزریں گے علیہ السلام کی محبت اور محبت کا پروانہ نہ ہو تو پورے سرات سے نہیں گزریں گے اور انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے مدد قربہ اور باقی امیر خبر جنہیں حادیث نقل کے اہلیت کے تاریخ میں فضال میں ان سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ البیت کی محبت معدت ہمارے اعمال قبول ہونے کے لیے شرط ہے تو ان چیزوں میں بھی ہم صحیح معرفت پیدا کرنے کی کوشش کریں وہ عادی جو اہلیہت کے بارے میں عالم اسلام کی کتابوں میں ہے اور حسن امیر سے مدانی کے جو ہے عادیث کے مجموعے آپ کے سعدات نامہ چالیس حدیث ہے آپ کے فضائل امین المومنین چالیس حدیث ہے فضائل عموماً کا ستر سال حدیث کا مجموعہ ہے اور مادن قربا دو سو چالیس سے زیادہ اہلیت کی فضائل میں احادیث ہیں اور روزہ کا جو آج میں علوم دس دے رہا ہوں اس میں طالباً اسی کے قریب احادیث ہیں جو اہلویت کے بارے میں علی السلام کے بارے میں ان کی معرفت کے بارے میں ہے تو ان عادیز کو سن کر بن کر جو ان سے ماہریت کے بارے میں صحیح معرفت پیدا کریں ہاں جی اور سچی محبت محدت عقیدت ہو ان کی سیرت کردار کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو یہ سب مل کر ہمیں جو ہے پولیس رات سے گزارنا آسان بنا دے گا تو آزاد نگرامی یہ کہ ہاں جی ہمارے مسلمہ قرآن عقائد میں سے یہ ہے کہ انسان کو کل عمد میں میدان حشر میں آنے کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد آگے بحیش کی طرح جانے سے پہلے آپ کو ایک پل سے گزرنا ہے وہ پل کو پل سرات سے تعمیر کے وہ جہنم کے اوپر سے ہے اس پل سے جو ہے اہل تقوا ہی گزرے گا جن کے عقائد صحیح ہوں وہ گزرے گا قرآن نے فرمایا ظالم جو ہے جو خواہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اللہ کی نا فرمانی کر کے ہر دوسروں کے حق وقوق چھین کر دوسروں پر ظلم کرنے والا ہے ان وہ وہاں سے نہیں گزریں گے فرمایا و نظر ظالم نفی ہے جس سے ظالم مور کے بل گر جائیں گے اور اس کا وہیں پڑے رہنے دیں گے تو آزان گرامی معلوم ہوا کہ پُلے سراج سے آسانی سے گزرنے کے لیے آپ کے پاس اچھے عقائد طالب کے ساتھ سچی محبت مدت اور اعمالِ صالحہ ہونا چاہیے گناہوں کے ساتھ آپ السراد سے نہیں گزار سکتے لہذا میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اذان گرہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنے بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ توبہ یہاں جی جیسے کہ اللہ سے ایک فضل و رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ توبہ کے ذریعے صاحب انسان کے گناہوں کو بہت دیتے ہیں اور اس کو آپسی آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتے ہیں ہاں جی توبہ خود ایک نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ بندہ توبہ کر لیتے ہیں گناہ گار تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت زیادہ اس کے رحمت جوش میں آتے ہیں اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بڑھ دیتے ہیں اگر انسان سچی توبہ کرے تو وزاں نگرامی جو ہے ہمیں اپنی آخر بات کا تھوڑا سا فکر ہونا چاہیے کہ قیمت کے یہ ہم ترین مراحل نہ کر ملکر کا سوال جواب اور پولیس رات سے گزرنا آگے میدان کے ترزم اعمال کا حساب کتاب ہاں جی پھر آگے بحث جہنم کیونکہ قیامت میں انسان یا بہش کی ان عظیم نعمتوں میں ہوں گے یا جہنم کے ان عظیم آگ میں ہوں گے آخر تیسرا جگہ نہیں ہے یا بہش ہے یا جہنم ہے تو جہنم میں بورے اعمال کی وجہ سے پہنچ جاتی ہیں برے عقائد شرکی عقائد کی وجہ سے پہنچ جاتی ہیں یہ بھی مسلم ہے قرآن عادت کی روشنی مضان گرمی اور محیث میں اچھے عقائد اور نیک اعمال اعمالِ صالحہ تقوی اعمالِ صالح کے ذریعے سے پہنچتی ہیں لہذا میں اچھے اعمال اور اچھے عقائد اور ہم اہل بیت اور علامہ علیہ کے ذریعے سے ہماری اس کے سفر کو ہم آسان بنائیں ہمیں میں انہیں کے ساتھ دو آخر میں پروان ہمیں ان قرآن اور بزگان دین کے دیوی نورانی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں مضبوط عقائد پیدا کر کے ہمیں اپنی آخرت کے سفر کو آسان بنانے کے لیے پورے سراعت سے آسانی سے گزارنے کے لیے تقوا کا راستہ عمل صالح کا راستہ اختیار کرنے کے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیعہ طافرما آمین اور رب